<عزو> الحمد اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامعین برادر سب کو ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چھ سو اٹھارہ پبلک دو سو ساٹھ ہے چھ سو اٹھارہ دعو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست ہے اور دو سو ساٹھ جو ہے اوراد فتھح کا دس نمبر دو سو ساٹھ ہے اور ابھی ہمارے سواس ہے دس اوراد فتھہ میں سے اسماعل وسنا کی شرح میں اسم میں اعظم آگے نمبر گیارہ یا جب بارو کی توجہ تشریح لغت کے لحاظ سے اور معنی و توجہات ہیں جو مختلف عالم اسلام کی علماء نے اپنی کتابوں میں یا لغت کتابوں میں لکھا ہے اور اس سلسلے میں کل ایک دراصل لوگوں کو دیا تھا لغت کے حوالے سے مزید اس دبس کے معنی و توضیح کے تشریح کے حوالے سے کتاب مصباح کا فہمی صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس پہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اسماع الحسنہ کی اس میں کچھ تشریحات ہے کھچا مختصر مختصر توضیحات بھی اس کتاب میں اس میں آپ فرماتے ہیں جبار کی توہیب الجبار یعنی القحار او اولمتبر او المتسلط او الذي مافا ما الخلقی الخلق کفاہم اسباب المواشی و او الذي تن حضو مشیت ہو اللہ صبیلبارفل حد ولاً حضوفی ہے مشیت و حجن وکیلا الجبار العلی فوق خلق ہے وحقالخلین تو یہ جو انہوں نے قرآن مصباح کا فامی میں ہر کتاب ہے انہوں نے سوئیں الجبار کے یہ معنی لکھا تو اسے ان معنی کہ جو ہے سیم ٹو سیم ایک فارسی بالکل اسی کا فارسی ترجمہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اور میں سوچتا ہوں فارسی ترجمے کو بھی پہلے نقل کروں اور اس کے بعد جو ہے اس عربی ترجمے کے ایک اخلاق کے عوام کو توجہ دے دوں اسی عبارت کی فارسی عبارت جو ہے اسی کا بالکل قریب ہے طالباً اس کا ترجمہ لگ رہا ہے فارسی عبارت جو ہے یہ کتاب آئین بندگی و نیائش یہ ترجمہ ادت الدائی ہے طالب شیخ احمد بن فاد علی یعنی حضرت شاست محمد الباس کے استاد کا جو بیٹا ہے شیخ احمد ان کے بیٹے فاض علی شاستر کا استاد ہے فیخن شریعت میں ان کا بیٹا شیخ احمد نام کا ان کی دعاؤں کو ایک کتاب ہے یعنی ادت الدائی کے نام سے اس کا حاصل عربی میں لکھا اس کا ترجمہ جو ہے کے شور نے کیا ہے آئ نے کتاب ہے آئین بندگی وہ نیا اس کے عنوان سے اس میں اس الجبار کا یہ ترجمہ کیا وہاں وہ فرماتے ہیں الجبار جو ہے یعنی اوس یہ ابر والے عربی عبادت کے جو ہیں دوسرے پیراگراف کا ترجمہ اس میں پہلے کر رہے ہیں فرماتے ہیں یعنی اوس کی فقر و شکست دگی خلق رہ جبار کی معنی وہ ذات ہے کہ فخر و شکستگی معلومات جو ان کے اندر جو بے چارگی ہے فقر ہے فاقہ ہیں, ہیں پریشانیاں ہیں ان کو جبران کر دے ان کو اللہ تعالیٰ نے جبران کیا فقر کو عگینہ میں تبدیل کیا ان کی جو شکستگی ہے بے چارگی ہے اس کو اللہ نے جو ہے دور کیا اور ان کو نستغنا نفس بخشا اور بے نیاز کیا وسائل زندگی و روزی رہ بر عہدے گر اور وہ اللہ جس نے بندوں کی ہاں جی دنیا میں جو اسباب معیشت ہے وسائل زندگی اور اس کی ہمیشہ کی کھانے پینے کی تمام ضروریات تو وسائل زندگی و روزی رہ بر عہدے گر افتیاز اس نے اپنے ذمہ لیا ہے جیسے قرآن بھی, بھی اللہ نے فرمایا کہ جو ہے عما منداب اللہ رسک ہو کوئی بھی روح نہیں ہے مگر اس کے اور رزق پہنچانے ہمارے ذمہ ہے اللہ نے ایک اور آدمی فرمایاں کہ انسانوں سے مخاطب کر کے مشکین مکہ جو مکہ مکت جو فخر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے ان سے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جی تم بھی ہم خود رزق دیتے ہیں اور تمہارے اولادوں کو بھی ہم خود رزق دیتے ہیں تو تم فخر کی وجہ سے ان کو کیوں قتل کرتے ہو تو اس لیے جو ہے اس ساتھ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ونوں کو روزی پہنچانے والا ہے ان کی ہر قسم فقر و فاقا کو دور کرنے والا جبار کے ایک معنی ہے اور جو دوسرا معنیٰ جبار کا گفتے ہے تو جبار بھی معنی عالی و برتر از اصخلق ہے القحال المتقبر المتسلط ان الفاظ کے معنی خیال ہے جبار یعنی جو ہے بیمان ع اعلی بلند مرتبہ اعلی و برتر اسحلق محلوقات سے ہر لحاظ سے بلند و برتر ذات ہیں ذات میں صفات میں ہر نو کمالات میں مخلوق سے ہنجی برتر ذات اور محلوق سے ہر لحاظ سے شان و مرتبہ رہنے والے اصلاً محلوق اللہ کے ساتھ کوئی قیاس نہیں تو بے معنی عالی و برتر اسحلق و درہم کو بندی ستم گرانت اور ظالم لوگوں کو نیست و نابود کرنے والا چبارک چب معنیٰ ان دو مانا ہو گیا یہ کے لحاظ سے کہ ہر تمام محلقات سے بلند و, بلند و برتر شہ و مرتبہ رکھنے والی ذات دوسرا معنیٰ جو ہے درہم کو بندے ستم گران ظالم لوگوں کو ہاں جی نیست و نابود کرنے والا یہ صبارت کا تجمہ القحال المتقبیر المتسلط اس بارت کا تجمہ ایک اور ترجمہ جو ہے اس کا یہ کیا ہے ہاں جو ونیز گفت شدہ جب بار بیمان چیریں یعنی بلند چیز بلند مرتبہ چیر کہ دستک چیر عظین ایسی بلند ذات ہے کہ دست کثب و نمنس اس کے شان و مرتبہ و منزلت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا چنانچی بے نخل کی بیدان دست راسینی عرب جو اس کھجور کی درخت ہو جو بہت اونچا ہو بہت لمبا ہو بس جس اس پر چڑھنے لوگوں کے لیے مشکل ہے اس کی دس رسی نیس اس کو بھی عرب جبار میں جبار کہتے ہیں تو یہ جو چوتھے خیل کا ترجمہ ہے ہاں جی تیسرے او کا دجمہ انہوں نے نہیں کیا اور جبر بدی ماناس اور انہوں نے جو ہے جبر ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان لا برکاری مجبور کرتا جبر ایک معنی یہ بھی انسان کو کسی کام پہ مجبور کرنا جنان حضرت امام جعفر سعد علیہ السلام فرمایا لا جور ولا تحفیض ولا امر عمر المر ہاں جی اللہ کے دین میں نہ جبر ہے اور نہ تحفیظ ہے لیکن معاملہ ان دونوں کے بیچ میں جبر اور تحفیظ کے بیچ میں تو اس عبادت کے مطلب جو ہے البتہ اسلام میں جو ہے انسانی افعال کے حوالے سے ایک نظر کے کہتے ہیں انسان مجبور ماں سے اچھائی بھی ہم جو کرتے ہیں وہ بھی خدا کرواتے ہیں نوض اللہ بلائی بھی کرتے ہیں خدا کرواتے ہیں ہمارا کوئی دخل نہیں دوسرا بولتے ہیں نہیں خدا نے ہمیں الگ کا ارادہ دیا سب کچھ ہم کرتے ہیں خدا کے اس میں کوئی دخل نہیں جاؤ وسعد فرما اسی کو شاست نے بھی اسلط قادی میں قبول فرما عالم اسلام کی اکثریت جو ہے علمان الصنت کا بھی التشا کا بھی نے دونوں کا متعلق ہے جو ہے اکثر نے اسی نظرے کو امام صادق کے اسی فرمان کو جو آئمت سے منقول ہے قبول کیا ہے تو یہاں پر جو ہے کہ معاملہ بیس بیس میں نہ جبر ہے نہ ہے بیس بیس میں تو اس معنی میں تو یہاں پر منظور حضرت یعنی امام جعفر صادق کا مطلب اس عبارت کے لا جبر ولا تحفظ اللہ امن بن امر کے مطلب یہ ہے اینس کی خداوند سبحان اللہ نے بدنوں کو بندگاہ نژ اللہ نے اپنے بندوں کو برگناہان مجبور نہ ساتھ ان کو گناہ کرنے پر اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جس طرح چبریہ مسئلہ اسلام میں آ بلکہ جو ہے امر دین رب بیانان واگزار ہم نہ نمجے اور اللہ نے اپنے دین کے احکامات کو حلال حرام جائز ناجید واجب مثال ان احکامات کو بھی بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ وہ جو چاہیں حکم کریں جس کو چاہے حلال کریں جس کو چاہیں حرام کریں ان کے حوالے نہیں کیا تا ان کے حوالے کریں تو کیا ہوگا تا مردم دربارش براساس نظر نانج نانج نظرات, نا جی نا جی نظرات, نا جی نظرات نا تاکہ بندے جو ہے اپنی نظریات کی بنیاد پر برآسات نظرات قیاس آئے خود اپنی ذہنی اختراعات کے بنیاد پر جو ہے سخن بیوان بات کریں اور اپنے مسجد جس چیز کو آلال کرا دے دیں جس چرد کا آم کرا دے دیں اس طرح اللہ نے بندوں کو آزاد بھی نہیں چھوڑا اس نظرے کو تحفیظ کہتے ہیں بلکہ خدا بندہ عزیز و جلیل نے حدود را معین کر اللہ نے حدود کا معین کیا بھائی یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے وہ توحی توسیف حشکا ان کو تفصیل کے تشریح بھی کیا اپنی مقدس کتاب میں اور اپنے نبی کے ذریعہ سے باقی انبیاء کے ذریعہ سے وہ دین ر تشریح اور دین ر تشریح اللہ نے دین کو تشریح کیا دین کے کی احکامات کو اللہ نے خود بین فرمایا و واجب و سنت نے برآں اضافے اور واجبات سنتوں کا اللہ نے پر اضافہ کیا و تکمیل اس دین کو مکمل کیا پس باتعین و توصیف حدود پس اللہ خود کی طرف سے شدت کے احکامات کو معین کرنا کنچن بدقا رکھنا وجیب کون سے اخلاقیات فرو دین ہر چیز کو اللہ کی طرف سے معین کرنا ان کی توصیف ان کی حد بندیوں کو خوب تفصیل سے بیان کرنا یہ جو ہیں خود جو دیگر جائی برائے تحفیظ واگزار باقی نہیں مانا اللہ نے خود سب کچھ بیان کیا دیگر بندے کے حوالے ہم بندہ اپنی طرف سے کچھ کرنے کے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اللہ نے کوئی تحفیظ نہیں بندہ جو چاہیں کریں جو چاہے نہ کریں تحفیظ کے لیے اسلام میں کوئی نہیں کوئی راستہ نہیں چھوڑا کیونکہ حلال حرام جائز نہ سب اللہ نے خود بیان کیا معتقدات اللہ نے خود بیان کیا کن چیزوں کو ماننا چاہے کن چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے ہاں اعتقادات ایک مسلمان ہونے ایک خدا پرس ان لاز اس کے اعتقادات کیا ہونے چاہیے اس کے فروِ دین کے احکامات کیا چاہیے سب اللہ نے خود اپنے مقدس کتاب میں اور اس کے تشیہ الب المبیا کی زبان سے خصوصا آخر نبی آخر ختم المبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے شریعت مکمل بیان مکمل کے اللہ محکمۃ الکم الدین اکمم تو علیکم نعمت اور رضیۃ الکم اسلام الدین اب دیگر تفخیص کے لیں بندوں کے حوالے کریں اور جو چاہیں کریں نہ کریں اس کا کوئی راستہ یہ باقی نہیں رہتا تو اس میں بھی لفظ ایک جبر آیا تھا یہاں پر بھی یعنی مجبور کرنا اللہ تعالیٰ نے کوئی مجبور نہیں کیا جو مانا یہ تو یہ جو ہے کتاب عدت الدہی والے نے جو ہے انہوں نے یہ توضیف کیا تھا فارسی بھارت میں جو اس مصباح کا خامی کی توضیع تھی ہاں جی اور اس کا جو ہے عربی والا کے مہمی کا جو بندہ خود میں اپنی کوشش سے جو تجمہ کر رہا ہوں عربی لغات دیکھ کے اس میں یہ الجبار کے مان کیا ہیں کہتے ہیں عار و غلبہ والا ہر چیز پر مکمل مسلط رہنے والا اور غلبہ رہنے والا سب سے بڑا ہے نی جو ہے سب سے بڑا اور المتلط یعنی تمام مخلوق سے بلند مرتبہ والا اور ہاں جی؟ ستم گران و ظالم اور ستم گر و ظالم لوگوں پر مسلط ہونے والا تسلط جمانے والا ہاں جی تو یہ معنی چبار چب کا یہ معنی قار و غلبہ والا سب سے بڑا تمام معروف بلند مرتبہ والا اور ستم گر ظالم لوگوں پر مسلط ہونے والا تسلط جمانے والا ہاں اور بے بس کرنے والا یہ سوات یقیناً جو ہے اللہ کے لیے سداوار اس کے علاوہ کسی میں اس طرح کے طاقت نہیں جبارک مان ہے جب ایک معنی یا جبارک جب مان ہے یا وہ ذات جو محلوق و فقر و فاقہ سے نجات دلانے والا اب عبارت وہاں پر اب لذیذ جب برآ فخر الخل کے وقفہ اسباب المعاش اس عبارت کے توجہ ہے نہیں یا وہ ذات جو محلوق کو فقر و فاقہ سے نجات دلانے والا اور ان کے اسباب معیشت کا ذمہ لینے والا اور زمین و کفیل ذات ہاں جی و کفاہم اسباب المعاش و رضق ان کے اسباب معاش رزق کے پوری پوری ذمہ داری لینے والا جیسے قرآن پر مایا اللہ نے خود فرمایا کہ ما بلدا بط اللہ رضق یا جبھر جب کے مانے یا وہ ذات جو اپنے ارادے اور چاہت کے مطابق احکام نافذ کرنے والا ہاں جی او اس کا اور دیے اور اللہ جی تم بھی ظلمشیت ہو یا وہ ذات اپنے ارادے اور چاہت کو نافذ کرنے والا اللہ سبھی لل اجبا حکل حلال سعید سب کو بے بس کر کے اپنے جو جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی نافذ کرنے والا یا وہ ذات جو اپنے ارادے اور ہر اپنے ارادے اور چاہت کے مطابق احکام نافذ کرنے والا لیکن کسی اور کی چاہت و ارادے اس پر نافذ نہ ہوتا ہو بلکہ وہ اپنی چاہت و ارادے کو دوسروں پر نافذ کرتے ہیں کسی اور کی چاہت اور ارادے اس پر نافذ نہیں ہو سکتا چوتھا معنی یہ کہ وکیلہ ایک کول یہ ہے کہ الجبال یعنی وہ داد جو تمام محلو بلند مرتبہ والا ہے ہاں جی وہ معنی یہ بھی کیا کہ وقلا الجبال العلی فوک و اس معنی میں تمام محلو بلند مرتبہ والا ہے۔ اور کوئی بھی معلوم اس کے اس بلند مقام مرتبہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس معنی میں جبار کے معنی اور اب اس خجور کے درخت کو جو بہت اونچا ہو عربی عبارتوں اوپر ہے ہاں جی وہی قالخل توید جبار ہاں جی اور اب جو ہے اس خجور کے درخت کو جو بہت اونچا ہو اور لوگوں کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا ہو تو اس اونچے درخ کو بھی ارب الجبار کہتے ہیں تو یہ جو ہیں الجبار کے جو مختلف معنی ہیں تو آج جو ہے کتاب مصباح کب ہمیں اور عدت الدائی میں الجبار کے جو معنی لکھا ہے وہ مختصر لوگوں کو پہنچا دیں اور انشاءاللہ شاء اللہ مزید توضیعت آگے آ جائیں گے سسم مقدس کی